وقیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بدع ضلال کا خطبہ جمعہ دینے والے خطیب کا نام محترم ڈاکٹر شیخ حسین بن عبدالعزیز آلو شیخ اور ان کا موضوع زیادہ تر نوجوانوں سے متعلق ہے نوجوانوں سے انہوں نے خطاب کیا ہے نوجوانوں کو انہوں نے نصیتیں کی ہیں چنانچہ اللہ تبارک و تعلیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد کہا نے امت لوگوں کی نگاہوں اور امیدوں کا مرکز ہیں امت کی نگاہیں کن کے اوپر ہیں نوجوانوں کے اوپر یہ کچھ کریں گے وہ عصر حاضر کے چراغ اور مستقبل کے معمار ہیں مستقبل بنانے والے کون ہیں نوجوان اسی لیے اسلامی تعلیمات نے ان کا مکمل اہتمام کیا ہے اور انہیں خصوصی اہمیت دی ہے ان کے قرآن و حدیث میں بھی آپ کو نوجوانوں کے بارے میں خصوصی اہمیت ملے گی یہ امام صاحب نے آج کے خطبہ جمعہ میں کہا ہے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا ایمان والو اپنے آپ اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جوانی کے لمحات انمول لمحات ہیں جوانی کے جو ایام ہیں یہ بہت قیمتی ہیں اور یہ وقت اگر ضائع ہو جائے تو واپس نہیں آ سکتا کہتے ہیں جوانی بے مثال پھول ہے اس لیے کامیابی کے متلاشی ہر نوجوان پہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے لیے جوانی کے ایام غنیمت جانی کون سے یام غنیمت جانے جوانی جوانی کے شب و روز اللہ کی عبادت اور اس کے قریب کر دینے والے اعمال سے آباد رکھے نفس خواہشات نفس اور شیطان سے مار کا آرائی کے لیے ہر دم جہاد کرتا رہے اپنے نفس سے خواہشات نفس سے اور شیطان سے ہر دم جہاد کرتے رہے ہر وقت جہاد کرتے رہے اب ہے نفس عام طور پہ برے کاموں میں شوق رکھتا ہے شیطان بھی ہمیں برے کاموں میں آمادہ کیے رکھتا ہے اب ہم نے شیطان کی بات نہیں ماننی نفس امارہ کی بات نہیں ماننی یہ آپ نے سے اور شیطان سے جہاد ہے آپ علی اصلاح اسلام کا فرمان ہے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو وہ پانچ چیزیں آپ نے حدیث میں ذکر کی امام صاحب کہتے ہیں ان میں سے ایک کا ذکر آج کرتا ہوں جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے اور وہ کیا کہ آپ نے اس حدیث میں کہا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے جانو جب بڑھاپا شروع ہوگا تب آپ کہیں گے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اسلام کے لیے یہ کام کروں وہ کام کروں لیکن اس وقت صحت اجازت نہیں دے گی پھر پشتاوے کے سوا آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اس لیے امام صاحب خطبے میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کی اس حدیث کو آپ اپنے ذہن ذہن نشین کریں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو اس لیے مسلم نوجوان جوانی کے عظیم اوقات کو اطاعت ہرائی کے لیے غنیمت جاننے والے بنو امام صاحب نوجوان سے مخاطب ہیں کہتے ہیں جوانی کے عظیم اوقات کو اللہ کے اطاعت میں غنیمت جانو احکامات الہیہ کے سائے ترے پروان چڑھو ممنوعہ امور سے اتناب کرنے والے بنو نوجوانی کے دنوں میں ان کاموں کے قریب نہ جاؤ جن کاموں سے اسلام نے روکا ہے بڑھاپے میں تو آپ نے دور رہنا ہی رہنا ہے وہ کوئی کمال نہیں ہے جوانی کے دنوں میں ان کاموں سے دور رہیں جن کاموں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے ممنوعہ قرار دیا ہے اچھا انجام اور رب کریم کے ہاں سب سے بڑی کامیابی پاؤ گے آپ علیہ اصلاح اسلام کا فرمان ہے بخاری شریف کی حدیث ہے سات افراد کو اللہ تعالی روز قیامت سایہ دے گا اس دن جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا لوگ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تب ایک اللہ کی طرف سے سایہ ہوگا اور وہاں پہ سایہ سات قسم کے لوگوں کو ملے گا ان میں سے ایک سات میں سے ایک وہ ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں میرے بھائیو آپ بیٹھ جائیں آپ تھک جائیں گے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں تاکہ پچھلے بھائی بھی سن سکیں بیٹھ جائیں یہ آج کیا خطبہ ہے جو امام صاحب نے دیا ہے وہ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بیٹھ جائیں اللہ آپ کو خیر دے بیٹھ جائیں اب حدیث کے الفاظ پہ غور کریں میرے بھائیوں کہ نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے جوان ہو اور اب یہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اولاد جوان ہو چکی ہے اگر ان میں سے کسی سے کہا جائے کہ آپ کا جوان بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا آپ اسے کیوں نہیں کہتے وہ غلط کام کرتا آپ اسے کیوں نہیں روکتے تو جواب یہ ہوتا ہے ابھی بڑی عمر پڑی ہے سکول کی باری آتی ہے بیٹے کو پر سختی ہو رہی ہے اچھی تعلیم حاصل کرو مستقبل بن جائے اور یہ مستقبل نہیں چاہیے آپ کو اپنے بیٹے کے لیے کہ قیامت کے روز اللہ سایہ ایک اس نوجوان کو بھی دیں گے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں ہوئی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری یہ اللہ کا عظیم ترین احسان ہے کہ وہ بندے کو اپنی جوانی اپنی اطاعت میں گزارنے کی توفیق دے یہ کس کا احسان ہے اللہ کا رضا الہی کے حصول میں جوانی کے دنوں میں آگے بڑھنا چاہیے اور ممنوع امور سے دور رہنا چاہیے اور اگر اس کی توفیق مل رہی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ احسان عظیم ترین کیوں نہ ہو مسلمان جوانی کی نعمت کے بارے میں جواب دے ہے جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا کہ تم جوانی دی تھی کیا کیا اور اس انعام کے متعلق حساب کتاب ہوگا امام ترمدی روایت کرتے ہیں عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی علیہ السلاۃ والسلام سے کہ آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اس وقت تک بندے کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو جائے نمبر ایک عمر کہاں گزاری ہاں جی کہاں پہ گزاری جواب تیار ہے مسجد میں گزری اللہ کی اطاعت میں گزری غلط کاموں میں گزری کہاں گزری یہ سوال ہوگا رودے قیامت نمبر دو جوانی کہاں صرف کی جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہو رہا ہے جوانی کن کاموں میں گزری کن حرکتوں میں گزری مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا غلط جگہ سے مال حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور رز حلال کمانے کے بعد غلط جگہ پہ خرچ کرنے کی بجاج نہیں ہے یہ مال آپ کے پاس امانت ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اور آخری سوال جو علم تھا اس پہ عمل کس قدر کیا یہاں پہ مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے ایک گروپ بنایا ہے واٹس ایپ پہ جس پہ میں دینی توحید کی تقریریں نشر کرتا ہوں سوال و جواب نشر کرتا ہوں تو میرا ایک دوست اس ریے گروپ سے نکل گیا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہاں سے میرے پاس علم آئے گا تو رودے قیامت سوال ہوگا عمل کیوں نہیں کیا اس علم سے دور رہتا ہوں تاکہ رودے قیامت سوال سے بچ جاؤں یہ سوچ کیسی ہے میرے بھائیوں جی ایسے کوئی بچ جائے گا نہیں یہ واسطہ اللہ سے ہے کسی قبر والے سے نہیں ہے کہ اس کو پتا نہیں چلے گا اللہ دلوں کو بے جانتا ہے کہ اس کو علم کا موقع ملا پھر دور بھاگا مسجد نبی میں آتا تھا قرآن پاک کی تلاوت وہاں سکھائی جا رہی تھی یہ حاضر نہیں ہوا مسجد نبی میں درس ہو رہے ہوتے تھے یہ بھاگ جایا کرتا تھا مسجد اس کے گھر کے قریب تھی پھر بھی مسجد میں نہیں آتا تھا آپ ایسے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور پھر قرآن و حدیث نے تو آرڈر دیا علم حاصل کریں اس کا کیا جواب دیں گے کہ علم حاصل کیوں نہیں کیا وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ کوئی ایک نہیں معلوم تو غلط کوئی یعنی کہ شریعت کے خلاف کوئی کام کر لیا انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن جان بوجھ کے علم سے دور رہنا نوجوانوں کے ٹھیک ہونے میں امت کی بہتری ہے نوجوان ٹھیک ہو جائیں امت ٹھیک ہو جائے گی اس امت کے نوجوان جب تک عہد اول کے جوانوں کی طرح نہیں ہو جائیں گے اس امت کو سعادت نہیں ملے گی عزت نہیں ملے گی کامیابی نہیں ملے گی قیادت نہیں ملے گی بہتری نہیں آئے گی عہد اول کون سا عہد ہے نبی اسلام کا زمانہ صحابہ اکرام کا زمانہ جیسے نوجوان اس زمانے میں تھے آج کے نوجوانوں کو ویسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے دینی درستگی ہونی چاہیے زندگی کی آباد کاری ہونی چاہیے ہر مفید اور اچھے عمل کے لیے جدو جہد ہونی چاہیے پھر امام صاحب نے آج کے خطبے میں جناب انس ابن مارکیل کی حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں کہ انصار میں ستر نوجوان تھے کیوں جی انصاریوں کے نوجوان کوئی ستر تھے نہیں ستر نوجوانوں کی ایک الگ سے بات ہونے لگی ہے کہ انصار کے ستر نوجوان تھے جنہیں قرا کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا پڑھے لکھے لوگ وہ کیا پڑھے لکھے تھے جی انگلش آتی تھی ان کو جی سائنس آتی تھی آج کل کو جتنا مردی بڑا عالم دین ہو جائے قرآن اس کے پاس ہو نبی وسلم کی آدی زبانی یاد ہوں لوگ اسے پڑھا لکھا ہی نہیں کہتے پڑھا لکھا کون ہے جسے انگلش کے چار الفاظ ہیں اسے خوبی سمجھ لیا گیا ہے ہم انگل کے مخالف ہی ہیں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں لیکن اصل کیا ہے اصل دین ہے تو ان کو قرا کہا جاتا تھا کیوں کیونکہ قرآن کے کاری تھے مسجد میں رہا کرتے تھے کہاں رہتے تھے میرے بھائیوں مسجد میں مسجد کے کس حصے میں جی؟ صاب صفہ کی جگہ کہاں ہے جی چبوترہ اس کے اوپر ستر آدمی آ جاتے ہیں نا سترہ آدمیوں کی جگہ نا وہ اس چبوترے کے اوپر جسے آپ صابے سفا کا چبوترہ کہتے ہیں میں نہیں کہتا اس کے اوپر کتنے آدمی بیٹھ سکتے ہیں ایک وقت میں جی تنگ ہو کے بیٹھ لیکن سونا بھی ادھر ہے مسئلہ یہ ہے اور ایک دن کے لیے نہیں کہ تنگ ہو کے سونا روز کی بات ہے اور کہتے ہیں جی ساب سفا کا چبوترہ ہے اور جسے صابے صفا کا چبوترہ کہتے ہو نبی اسلام کے زمانے میں مسجد سے باہر تھا اور یہ صابس کے بتاری کہاں رہتے تھے مسجد میں رہتے تھے یہ آپ کے زمانے میں مسجد کا حصہ تھا ہی نہیں آپ خود دیکھ لیں یہ ہجروں کے برابر میں ہے اور ہجرے آپ کے زمانے میں مسجد کے اندر تھے کہ مچھر سے باہر تھے مچھر سے باہر تھے تو ایسی ہوتی ہے ہماری تاریخی معلومات لیکن ہم ہر جگہ نفل پڑنے کے لیے تیار ہیں سیدا کرنے کے لیے تیار ہیں بوسا دینے کے لیے تیار ہیں کوئی بتا کہ یہاں پہ اونٹنی کا تھوک گرا یہاں پہ پاؤں لگا تھا یہاں پہ نیزا لگا تھا یہاں پہ تلوار لگی تھی لو جی یہ ہمارا دین ہے چلو بہرحال تو صحابہ کلام برحال پرانی مسجد پوری پرانی مسجد میں رہتے تھے خصوصاً اس کے آخری حصے میں ستر آدمی بھائی ستر ایک بچہ نہیں ہے ستر لوگ نوجوان ہیں وہ پوری مسجد کے آخری حصے میں رہتے تھے تو انسار میں ستر نوجوان تھے جنہیں کرا کہا جاتا تھا وہ مسجد میں رہا کرتے تھے جب شام ڈلتی تو مدینہ کے اطراف میں چلے جاتے وہاں مل جل کر پڑھتے مل جل کر کیا کرتے نوجوان فلمیں دیکھنے کے لیے جمع نہیں ہوتے تھے کس کام کے لیے پڑھنے کے لیے نماز ادا کرتے ان کے گھر والے یہ سمتے کہ یہ مسجد میں ہیں اور مسجد والے یہ سمتے کہ وہ اپنے گھروں میں ہیں جب صبح ہونے لگتی تو میٹھا پانی تلاش کرتے اور میٹھے سے مراد ہے کہ چینی والا نہیں میٹھے سے مراد وہ پانی جو کڑوا نہ ہو تو میٹھا پانی تلاش کرتے لکڑیاں جمع کرتے اور نبی علی اصلاۃ و اسلام کے حجرے کے ساتھ رکھ دیتے وہاں کیوں رکھ دیتے جس کو ضرورت ہے لے لے جس نے پانی پینا لے لے تو ہر کام کر رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں مسجد میں رہتے بھی ہیں اور فلائی کام بھی کر رہے ہیں نوجوانوں کو ایسے اسباب سے بچنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے جو انہیں ان کی امت اور ان کے معاشرے کو خواہش نفس کی پھسلوں اور شیطانی راہوں پہ ڈال دیں جو بعد میں بڑے شر اور عظیم نقصان کی شکل اختیار کر لیں اللہ کہتے ہیں یا آ من خود خدو کم ایمان والو اپنا بچاؤ اختیار کرو اپنے آپ کو بچا کے رکھو کس چیز سے ہر اس چیز سے جس سے خطرہ ہے مسلم نوجوانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ عقل مند اور دانا بن کر رہیں اس لیے ایسے کسی بھی اقدام کی طرف توجہ نہ دیں جس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہ پہنچے یہ وہ اشارہ کر رہے ہیں ان نوجوانوں کی طرف جو بم دھماکے کر کے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں کیوں جی بم دھماکوں سے اسلام کی خدمت ہو رہی ہے مسجدوں میں بم دھماکے ہاسپٹل بم دماغ کے پولیس کے اوپر حملہ فوج کے اوپر حملہ یہ کون سی اسلام کی کوئی فائدہ نہ پہنچے کیونکہ دشمنان اسلام امت کے نوجوانوں کو ہلاکت اور گمرائی کی راہوں پہ لگانے کے بہت زیادہ متمنی ہیں وہ آردو مند ہیں کہ یہ بلند اسلامی اقدار اور اسلام کے ان آسان اصول و ضوابط سے دور رہیں جو انہیں متوازن اور معتدل منج پہ قائم رکھیں جو انفرادی قومی وطنی معاشری معاشرتی مسالے و منافع کے حصول میں ان کی رہنمائی کریں اللہ کہتے ہیں یا <سلام> اہل کتاب لا تغلو فی دینکم اہل کتاب اپنے دین میں غلوب مت کرو غلوب سے اسلام روکتا ہے غلوب کا منع کیا ہوتا ہے جی حد سے آگے بڑھنا کس سے آگے بڑھنا اسلام نے فرد نمازیں کتنی دی ہیں تو کسی مسجد کے نمازی اتفاق لے نہیں یار ہم چھ پڑا کریں گے تو کتنی شباش دیں گے آپ ان کو جی بھئی چار رکھتے ہیں اور پڑھیں گے اس میں فاتحہ پڑھیں گے درست بھی پڑھیں گے شباش دیں گے یا نہیں دیں گے یہ غلو ہے یہ ہاتھ سے آگے نہیں کر رہے ہیں آپ ازان نبی السلام کے زمانے کی شروع ہوتی کہاں سے اللہ اکبر سے اور ختم کہاں پہ ہوتی ہے لا اللہ اور آپ شروع کر رہے ہیں اللہ و اکبر سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنے ممالک میں ازان جو ہوتی ہے کہاں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے آپ کے دائیں بائیں گے کیوں حیران ہو رہے ہیں آپ بسم اللہ سے اثرات السلام علیکم یارس اللہ سے اب اعوذ باللہ بھی اچھا کلمہ ہے بسم اللہ بھی اچھا کلمہ ہے درود بھی بہت عظیم شہ ہے لیکن آپ کی ازان بلال جب بھی اذان دیتے تھے کس سے دیتے تھے کس سے پلا کرتے تھے اللہ سے. تو غلوب نہیں کرنا غلوب نہیں کرنا ہاتھ سے آگے نہیں بڑھنا زور کی ہیں فرق کتنی ہے ہمیشہ پانچ نہیں پڑنی سعدے ہر رقط میں کتنے کرنے ہیں تین نہیں کرنے یہ سوچ کر کے میں اللہ کی تسبیح بیان کروں گا نہیں غلوب نہیں کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا غلوب سے مکمل طور پہ دور رہو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو غلوب ہی نے ہلا کیا ہے نبی علی سات وسلام کی شان بیان کریں آپ کا مقام بیان کریں بہت اچھی بات ہے لیکن ناد پڑھتے پڑھتے آپ کو رب کے ساتھ ملا دیں اور یہ کہیں کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکاری ہی بلاتے ہیں بلانے والا کون ہے اللہ ہے غلوب نہیں مسلم نوجوانوں کی عظیم ذمہ داری ہے کہ ایمان اور صحیح عقیدے کی روشنی حاصل کریں ایسے علم نافع اور عملے سالے سے پر راستہ ہوں جس کی وجہ سے ان کی عقل روشن ہو بصیرت میں نکھار آئے افکار درست ہوں اس وہ اسلاح کے لیے برائی فتنوں اور ازمائشوں سے پاک صاف انسر ثابت ہوں گے اللہ نے کاف کی تعریف کی ہے کیا کہا ہے ان نہ وہ نوجوان تھے کیا تھے عام اپنے رب پہ ایمان لا چکے تھے زد نہ ہوں اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی وربت نہ اللہ اور ہم نے ان کے دلوں کی ڈھارس باندھ دی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ یہ نوجوان راہ راست پہ تھے مسلم نوجوانوں کو اس وقت پرفتن منحرف افکار گمراہ مکاتب فکر غیر معقول پرستی اور غیر محدود نظریاتی جنگ پر مشتمل طوفانی موجوں کا سامنا ہے بالکل صحیح جملہ ہے آج آپ نیٹ کھول لیں عیسائی بھی حملے کر رہے ہیں اسلام کے اوپر یہودی بھی کر رہے ہیں اپنے بھی کر رہے ہیں اپنے بھی اسلام کو نئی شکل میں پیش کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں پیش کر رہے جو مدینہ میں تھا قرآن نہیں پیش کر رہے نبی کے حدیث نہیں پیش کی جا رہی کچھ اور ہی پیش کیا جا رہا ہے اور جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا میری امرت ہر تر فرق میں بڑھ جائے گی وہ صورتحال ہے اور کامیابی صرف قرآن و حدیث میں ہے بہتر فرقوں میں کامیابی نہیں ہے ایسی صورت میں نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ علماء کرام کے ساتھ مل بیٹھیں وہ علماء کرام جن کے علم و تقوی دینداری صلاحیت دانچ اور ثابت قدمی پہ پوری امت گواہ ہے ان علما سے ان اہم مسائل میں رہنمائی لی جائے جن کے سمنے میں غلطی لگنے کی وجہ سے مسلمانوں کی تاریخ بھیانک نتائج سے بھری پڑی ہے وہ مسائل کون سے ہیں امام صاحب نے چاندے کا نام بھی لیا ہے مسئلہ ہے تکفیر دوسرے کو کیا کہنا کافر کہنا خطرناک مسئلہ ہے چھوٹی سی بات پہ آپ کسی کو کافر کہیں ہاں خود قرآن میں بھی بار بار لوگوں کو کافر کہا گیا ہے لیکن نام لیے بغیر یہ کہا گیا کہ جو یہ کام کریں وہ کافر ہے لیکن جس نے کام کر لیا فلاں بندہ اس کا نام ہے مثلا اسماعیل اس نے یہ حرکت کیا،, کیا وہ کافر ہو گیا یہ فتوا بہت خطرناک فتوا ہے ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو ہو سکتا ہے اسے مسئلے کا علم نہ ہو،, ہو سکتا ہے اس کا مقصد کوئی اور ہو آپ کچھ اور سمجھے ہوں تو آج تکفیر کرنے والے کئی طرح کے لوگ ہیں کئی تو ہی رسالت کے نام پہ تکفیر کر رہے ہیں دکے سے کسی بات کو کہہ دیا کہ جناب اس میں توہین ہوئی ہے نبی علیہ سات اسلام کی مثلا اگر کسی نے کہہ دیا قرآن کے مطابق کہ عالم اللہ کی ذات ہے کہیں لوجی توہین ہوگی یہ تو قرآن میں بات آئی ہے اگر کہہ دیا گیا کہ آپ بشر ہیں لوجی توہین ہوگی بھئی یہ تو قرآن میں آیا بھائی کہ توہین کیسے ہوگی تو کوئی شک نہیں بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے لیکن ہم عام بات کریں گے نام لیے بغیر اب اگر وہ کام کسی نے کر لیا کسی ایک آدمی نے تو ہم نام لے کے نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا یہ آدمی ہم ویسے کہیں گے کہ جو بھی آدمی یہ کام کرے وہ کافر ہے لیکن اس آدمی نے حرکت کی کہ کافر ہو گیا اللہ بہتر جانتا ہو سکتا ہے جائل اسے پتہ ہی نہ ہو, ہو سکتا ہے اس کے اوپر کسی نے پسٹل رکھ کے یہ کتاب لکھوائی ہو سو باتیں ہو سکتی ہیں اس کا معاملہ اللہ کے سب کرے ویسے بتائیں لوگوں کو کہ جو اس نے کلمہ بولا ہے یہ کلما خطرناک ہے, کفر والا کلما ہے تو یہ مسئلہ تکفیر تو امام صاحب کہتے ہیں مسئلہ تکفیر میں علماء کے سے رہنمائی لی جائے نظریہ ولاؤ برا میں علماء کے نام سے رہنمائی لی جائے ولاؤ برا کیا چیز ہے کہ دوست کن کو بنانا ہے دشمن کن کو بنانا ہے آج تو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی فلاں جو برادری ہے مسلمان فلاں جو ملک والے ہیں مسلمان ان سے تو سکھ بہتر ہیں بڑا خطرناک جملہ ہے یہ یعنی کہ آپ سکھوں کو مسلمان کو بترجی دے رہے ہیں ٹھیک ہے جس مسلمان کی آپ بات کر رہے ہیں اس نے آپ کے اوپر کوئی زیادتی کی ہوگی کوئی وجہ ہو سکتی ہے لیکن اتنا آپ آگے بڑھ جائیں کہ آپ کہیں اس سے کافر بہتر ہیں آپ آ کے ہمیں یہ بتائیں کہ جناب وہ فلاں یورپی ممالک کے لوگ جو ہیں مسلمانوں سے بہتر ہیں وہاں بڑا اچھا سسٹم ہے کوئی ایک آدھ سسٹم اچھا ہو سکتا ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ مسلمانوں سے بہتر ہیں یہ جو ہے یہ ولاؤ برا کا مسئلہ ہے ابراہیم علیہ اسلام نے قرآن پاک میں کہا کہ اللہ میں اپنے وارد سے بری ہوں کس سے میرا وارد سے کوئی تعلق نہیں ولا برا کوئی تعلق نہیں کیوں مشرق تھا خدمت کرتا رہوں گا لیکن دلی محبت نہیں گناہ سے روکنا کس گناہ سے روکا جائے گا بیت کرنا کس کی بیت کریں گے جائز ہے آج کل کر کرنا کسی کی یہ بھی حساس مسئلہ امام صاحب کہہ رہے ہیں جہاد کہاں ہوگا کب ہوگا مرضی سے ہوگا کہ حکومت کے مطابق ہوگا یہ حساس مسائل ہیں اور امام صاحب کہتے ہیں فس الحلدی ان گن تم لاتم ان مسائل کے بارے میں علم نہیں ہے تو علماء کے نام سے رابطہ کریں ان سے دلیل پوچھیں ان سے مسئلہ سمجھیں علماء کے سے بھی امام صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے روزے قیامت سوال ہوگا وہ جواب دے ہیں اس لیے وہ بہترین انداز میں حساس مسائل پیش کریں ان کا حل پیش کرنے میں اعتداد سے کام لیں فتوا دینے میں دلدمازی نہ کریں اور فتوا والے مسئلے کے بارے میں باریک بینی سے مطالعہ کر لیں تعبیر کے لیے مناسب الفاظ اختیار کریں نہ بہت سخت نہ اتنے ہلکا مسئلہ کر دیں کہ جو مرضی کرو امت امت اسلامیہ پر کچھ فتوا اور مقالات کی وجہ سے بے شمار الزامات لگے اس لیے مسئلے کو دھیان سے سمجھائیں مسلم نوجوانوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ان میں دین کے لیے جوش ہے جذبہ ہے تو یہ دنیا و آخرت میں بہتری کا باعث ہے دین کے لیے جذبہ ہونا چاہیے جوش ہونا چاہیے دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ ہے لیکن جوش جذبہ شریع علم کے مطابق ہو سنت کے مطابق ہو ورنہ بہت سے لوگ بات بنانے کی بجائے بگاڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے پوری امت اور قوم پہ حسرتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہتا ہے پھر انہوں نے ایک نئی گفتگو شروع کی کہنے لگے ہم نئے سمسٹر کی ابتدا میں ہیں سعودیہ میں اس سال کا نیا سمسٹر ایک ہفتہ پہلے شروع ہوا ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم نئے سمسٹر کی ابتدا میں ہیں اس لیے محترم اساتذہ کے کو یاد دہانی کروانی ضروری ہے کہ وہ یقیناً اخلاقیات کے محافظ ہیں اخلاق جو آج موجود ہے ان اساتذہ کی محنت کی وجہ سے ہے اور وہ عقل کے معمار ہیں عقل کو بنانے والے وہ ہیں عقل کے مستری وہ ہیں بچوں کی عقل ان کے پاس ہے اس لیے مسلمان نسلوں کی تربیت کرتے ہوئے تقوا اللہی دل میں جاگزیں کریں جب آپ بچوں کی تربیت کریں اللہ سے ڈر کر گئیں کہیں غلط رابطے نہ لگا دیں ان بچوں کو ان کے ذہنوں میں اصل اسلامی اقدار اور نبوی اخلاق نقش کریں پر خطر امور اور افکار سے انہیں بچائیں ان سے دین کی خدمت ہوگی اور نہ ہی دنیا سنورے گی اگر آپ غلط افکار بتائیں گے تو, تو کوئی خدمت نہیں ہوگی اور یہ حدیث ہمیشہ دین میں رکھیں تو میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں تم میں سے یہ حدیث میرے وہ بھائی دیہان سے سنے جو اپنے ملک کی... کے حکمران کے خلاف بولتے رہتے ہیں یار انہوں نے اسلام نافذ نہیں کیا یہ بڑے گندے لوگ ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں نبی اسلام کہہ رہے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے ہر ایک حکمران ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کے گھر کی چار دیواری میں حکومت کس کی ہے کیوں جی وہاں اسلام نافذ کر لیا ہے وہاں بھی حکومت کا قصور ہے حکومت نے روکا کہ گھر کے اندر آپ اسلام نافذ نہیں کر سکتے اپنے اوپر تو ذرا تنقید کریں دوسروں کے اوپر تنقید آسان ہے اللہ سب حکمرانوں کو بھی دہت دے لیکن آپ بچ نہیں سکتے ان کو اوپر تنقید کر کے خود آپ نے بھی کچھ نہیں کیا اس ملک کے نوجوانوں اللہ تعالی کی بے بہا نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو تمہیں سعادت من زندگی امن و امان اور پرتائیش زندگی میسر ہے سعودیہ کی بات کر رہے ہیں اس لئے عرضِ حرمین کے دفاع اور حفاظت میں سب پہ سبقت لے جاؤ تمہارے اللہ کا حکم ہے تاون البر و تقوا ولا تاون کہ نیکی اور تقوا کے کاموں میں باہمی تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو یہ ماشاءاللہ سعودی علماء کرام کی ہمیشہ سے خوبی ہے کہ حکومت جو بھی اچھا کام کرے یہ اچھی طرح ساتھ دیتے ہیں غلط کام کرے تو نصیحت کرتے ہیں لیکن لوگوں کو حکومت کے خلاف ابارتے نہیں ہیں اور اس سے حکمران اور عوام کے درمیان پیارو محبت کی فضا قائم رہتی ہے کہتے ہیں یکجہتی جہتی اور اتحاد اور اصلاح کی راہوں پہ گامزن ہونے کی ہر ممکن کوشش کرو مسلمانوں کی جماعت سے الگ تھلگ ہونے سے دور رہو اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہیں الگ تھلگ نہ رہیں پوری مسلمان قوم کے ساتھ رہیں مسلمانوں شیطان انسان کو گمراہی سرکشی کے اسباب و ذرائع بڑے خوب رو بنا کر دکھاتا ہے گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی کسی کی اچھی لگے گی یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ شیطان ایسے ہمیں گناہ کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے خوب تانے بانے جوڑتا ہے راہ حق اور صراط مستقیم سے روکنے کے لیے خوب مکاری اور یاری کرتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ان نشان بے شک شیتان تمہارا دشمن ہے فتح خدو ہوا دا اسے اپنا دشمن ہی سمجھو ان نما دز بہن جو شیتان کے جماعتی بن جاتے ہیں اس کی باتیں مانتے ہیں یاد رکھے انہیں وہ جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہا ہے شیطان نوجوانوں کے ساتھ بڑی سخت دشمی روا رکھتا ہے اس کے لیے وہ نوجوانوں کو اہل باطل کے کافلے میں شامل کراتا ہے جہنم کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے شیطانی راہوں اور اس کے جال کے متعلق باخبر رہیں اس کے مکرو فریب اور اس کے مکرو فریب سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تعبیر اپنائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدما اے انسانوں اے آدم کے بیٹو لافی الشیطان شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے کون سا شیطان کما اخرجہ بھائی من الجنہ وہ شیطان جس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا نکلوایا تھا کہ نہیں کامیاب ہو گیا تھا تو میں اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ شیطان میرے اوپر ہم کر سکتے صحیح ہے جناچے شیطان اب شیطان کے دو طرح کے وار ہیں یہ امام سب کی بات سمجھنے والی بڑی اہم بات ہے شیتان دینداروں کو کیسے گمراہ کرتا ہے اور بے دین لوگوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے یہ سن شیطان شیتان دیندار نوجوانوں کو غلوب سے تجاوز درست راہ اور منجے حق سے نکال کر اپنا شکار بناتا ہے اب زہر ہے جو دیندار ہے شیطان سے شراب پہ مادہ نہیں کر سکتا وہ مسجد میں جائے گا اب وہ چاہتا ہے کہ مسجد میں تو جا رہا ہے لیکن اس عبادت قبول نہیں ہونی چاہیے اب بدت کروائے گا کیا کروائے گا بدت کروائے گا غلط کام عبادت کا وہ سمجھے گا میں نیکی کر رہا ہوں لیکن جو نیکی کر رہا ہوگا اس کا ثبوت آپ نے کسی مولوی سے تو مل جائے گا اللہ کے رسول سے نہیں ملے گا مولوی ہو سکتا ہے کہتی ہوں کہ یہ کام کرو یہ بھی نیکی ہے وہ بھی نیکی ہے لیکن وہ دین جو اللہ کے رسول کے زمانے میں مکمل ہو گیا اس کی لسٹ میں وہ نیکی موجود نہیں ہے وہ عبادت موجود نہیں ہے اب یہ کر رہا ہے تو اس طرح کر کے وہ اس کی عبادت کو ضائع کروائے گا اس سے بتیں کروائے گا یہ اس کا ایک طریقہ ہے جبکہ دیگر جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے برائی کو چھائی بنا کر پیش کرتا ہے آج کا کام کل پہ چھوڑنے کے لیے مادہ کرتا ہے کل سے نماز شروع کروں گا نہیں رمضان کے مہینے سے شروع کروں گا نہیں جب عمرہ کر کے آؤں گا نا پھر پکا نمازی بن جاؤں گا نہیں جب حد کروں گا نا تب پکا نمازی بن جاؤں گا یہ اس کے وار ہیں شیطان کے جوانی کے نشے میں چور کر دیتا ہے اور پھر انہیں تباکن گنا بے حیائی فاشی میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ابادی سلقا علیہ ہمسل قان اللہ تبا کم الغاوین یقیناً میرے بندوں پہ اے شیطان تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود ہی تیرے پیچھے چل پڑے جوانی کی خاص چمک دمک ہوتی ہے جوانی میں قوت ہوتی ہے اس لیے نوجوان مسلم نرم دل نرم مزاج اور اسلام کی رحمت و خوبیوں میں اپنے آپ کو رنگ کے رچے اخلاق کے مالک بنو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت من اللہ لنت لهم آپ اللہ کی رحمت سے صحابہ کے لیے نرم ہو گئے ولؤ کنتا سنیے ذرا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ولو فدن من حولك اگر آپ بس زبان ہوتے نوز بلّہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ اکرام آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. نبی علیہ السلام جیسا عظیم آدمی بھی اگر اخلاق نہ ہوتا صحابہ اکرام چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. میں اور آپ کیا چیز ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اخلاق کو اپنائیں امام صاحب کہہ رہے ہیں ہمیشہ نرمی کی فضیلت سے متصف رہیں حتیٰ کہ مشکل ترین مواقع اور بحرانوں میں بھی نرم دل لوگوں میں سے ایک ہو جائیں سنگ دیری، سخت مزاجی تشدد سختی فوش گوئی اور وحشی پن سے بالکل دور رہیں اعلیٰ اور عظیم اسلامی اخدار سے عراسہ و پراستہ ہوں اپنے معاشرے میں رحمت کے اعلیٰ ارفا مقام کو چھوتے ہوئے تمام اچھی صفات سے پراسہ ہو کر رہی اپنے معاشرے میں خدا ترسی محبت اور احسان کا عملی نمونہ بن کر رہی اچھے اخلاق آداب بلند اخلاقی اقدار اور فضائل اپنائیں آپ علیہ اصلاح تو اسلام کا فرمان ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو آپ نماز کی بات کرتے ہیں رودے کی بات کرتے ہیں لیکن ذرا ساتھ اخلاق بھی اپنائیں اسی طرح آپ علیہ اسلام کا فرمان ہے قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی جب آپ کے امال کا وزن ہوگا ان میں توحید کے بعد سب سے وزنی چیز کون سی ہوگی اخلاق ایسے ہی آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کی بدولت قیام و سیام کا اہتمام کرنے والے شخص کا درجہ پا لیتا ہے جس آدمی کا اخلاق اچھا ہو وہ اخلاق کی وجہ سے اس آدمی کے درجے پہ فائد ہو جاتا ہے جو روتے رکھنے والا ہے نمازیں پڑھنے والا ہے کیوں جی پھر اچھے اخلاق والے کو تو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا جی ہاں کون بولیں یہ اللہ آپ کو زائے خیر دے یہ بات ہو رہی ہے فرد نماز تو ہرکنے پڑھنی ہے فرد رودے تو ہرکنے رکھنے ہیں لیکن ایک آدمی صرف فرد نمازیں پڑھتا ہے فرد رودے رکھتا ہے دوسرا فرد رودے بھی نفر رودے بھی فرض نمازیں بھی نفر نمازیں بھی لیکن جو صرف فرد رودے رکھتا ہے فرض نمازیں پڑھتا ہے وہ سا اخلاق کا مالک ہے اب یہ اس کے برابر ہو جاتا ہے جو نفل نمازیں پڑھتا ہے نفل رو دے رکھتا ہے سمجھا میرے بھائی ورنہ یہ کبھی نہ سمجھے کہ خلاق کی وجہ سے آپ فرد نماز پڑھنے والے کے برابر ہو جائیں گے یہ بات نہیں ہے نوجوان بھائی اپنے معاشرے کو ازیت دینے سے پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے سے دور رہیں یہ کون کہہ رہا ہے جی اسلام کہہ رہے کتنے سال پہلے چو سال پہلے کیونکہ دوسروں کو تکلیف نہ دینا بھی عظیم ترین نے کی ہے چنانچہ جندب بن جنا جنادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھ سے نیکی کے کام کچھ رہ جائیں تو کیا کروں یعنی کہ کوئی فرض نماز رہ جائے تو کیا کروں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ فرض نمازیں پڑھتا ہوں مسئلہ یہ ہوتا ہے صحابہ ہے جب گفتگو کرتے ہیں کیا کوئی صحابی ایسے تھے جو فرض نمازیں چھوڑتے ہو اس یہ حدیث دیان سے سمجھا کریں کئی لوگوں کو غلطہ ہو جاتی ہے تو صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے نیکی کچھ کام رہ جائیں تو کیا کروں آپ نے فرمایا اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو یہ بھی نیکی ہے یعنی کہ ایک آدمی پانچ فرد نمازیں پڑھتا ہے زیادہ نہیں پڑ پاتا نفل فرد روزے رمضان کے رکھتا ہے نفل روزے نہیں رکھ پاتا تو فرمایا آپ کیا کرے کسی کو تکلیف نہ دے یہ بھی نیکی ہے امام صاحب پہلے خطبے کے آخر میں کہہ رہے ہیں اللہ میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے بابرکت کیسے بنے گا قرآن پاک بوسا دینے سے آئی پڑھنے سے سمجھنے سے عمل کرنے سے اور اللہ تعالی ہمیں نبی علی صد اسلام کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے امام صاحب کہتے ہیں میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشت چاہتا ہوں دوسرا خطبہ انہوں نے ایک دفعہ پھر اللہ کے ہمدوشنا بیان کی اور پھر نبی علیہ سعد اسلام کے اوپر درود پڑا پھر کہا مسلمانوں امت میں وقوع پذیر سب سے بڑی سنگین خرابی کیا ہے دلوں میں کینا ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کینا اپنے دلوں میں دوسروں کے خلاف چھپائے پھرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بدترین جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں معصوم جانوں کو قتل کرتے ہیں اور زمین پہ پھر عظیم فساد رونما ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا مسلمانوں میں سے ایک مسلک والے دوسرے کو مار رہے ہیں یہ اسی کی طرف اشارہ ہے بھائی ٹھیک ہے دوسرا مسلمان دوسرے مسلک سے الگ رکھنے والا ہو سکتا ہے غلطیاں کر رہا ہو لیکن قتل نہیں کرنا سمجھائیں پیاروں محبت سے عادیث بتائیں قرآن کہتے ہیں بتائیں قتل کرنے کا کیا جواز ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے من سورہ مائدہ کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک کو قتل کرتے ہیں اور جس کو آپ نے قتل کیا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے یعنی کہ وہ قاتل نہیں ہے اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی وہ کوئی ڈاکو ہے نہ ہی اس نے کوئی دہشت گردی کی ہے معصوم آدمی ہے آپ نے اس ایک کو قتل کیا آپ نے ایک کو قتل نہیں کیا آپ نے سب کو قتل کر دیا سب کو کیسے کر دیا جی کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں معصوم لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ایک کو قتل کرنے کے بعد آپ سب کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے موقع تو ملے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے وہ بھائی جو چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں پسٹل گھر میں رکھا ہوا ہے کراشن کوف رکھی ہوئی ہے اور بچوں کو بھی دلیری کا سبق دیتے رہتے ہیں اپنے مسلمانوں کے خلاف اپنے سرداروں کے خلاف اپنی برادری کے خلاف اپنے گاؤں والوں کے خلاف وہ یہ اے دھیان سے سنی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ و من یقتل مؤمنا متعمدا جو کسی بھی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے فجزاؤه جهنم اسے سزا کیا ملے گی کہاں جائے گا خالدا فیها جہنم میں ہمیشہ رہے گا وغضب الله علی اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا لانا اس کے اوپر اللہ کی لانتے ہیں وہ آج دلو آزاب اللہ نے اس کے لیے عظیم ترین عذاب تیار کر رکھا کیا ایک کو قتل کر لیا آپ نے اپنے مخالف کو ملا کیا آپ کو صبر کرنا چاہیے اگر آپ کا مخالف آپ کو تنگ کرتا ہے پیارو محبت سے سمجھائیں سلو کی کوشش کریں ورنہ صبر کریں قتل کرنا مناسب نہیں ہے امام صاحب کہہ رہے ہیں مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے میں لگ گئے ہو انواع اقسام کی تکلیفیں اور سزائیں ایک دوسرے کو دے رہے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کو جلاوطن کر رہے ہو محسور کر رہے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کو دھماکوں سے اڑا رہے ہو تمہاری یہ حرکتیں دیکھ کے سورج بھی پنا مانگ رہے ہیں ایسا کرنے والے لوگ بم دھماکے کرنے والے لوگ مسلمان بھائیوں کو قتل کرنے والے لوگ اللہ سے باکر کر کہاں جائیں گے اللہ رب العالمین کے قرآن اور نبی علیہ السلام کی حادیث پہ عمل کون کرے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا آپ لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی کہ بندہ اس وقت تک دین کی طرف سے سکون میں رہتا ہے جب تک کہ کسی کو قتل نہ کرے قتل کر لیا مجرم بن گیا اور دوسرے حدیث میں آفرماتے ہیں میرے بات کافر مت ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگو نبی اسلام تو روک رہے اس عمل سے اسلام نے انسان کے تحفظ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اسی لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق تعویل چاہے کسی بھی سبب کی حامل ہو قتل کرنے کے لیے اسے بطور جواد پیش نہیں کیا جا سکتا حدیث میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے فیصلے کیے جائیں گے سب سے پہلے کس چیز کے فیصلے ہوں گے قتل کے اور سننت نے مادہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مسلمان کا قتل پوری دنیا کی تباہی سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے بلکہ اسلام تو ایسے کافر کو قتل کرنا بھی حرام قرار دیتا ہے جسے آپ کے ملک میں امان دے دیا گیا پناہ دے دی گئی آپ نے اسے ویزا دیا ہے ویزا لے کر آپ کے ملک میں آیا ہے ویزا آپ نے دیا آپ کی حکومت نے دیا اسے قتل کرنا چاہے بلکہ امام صاحب کہہ رہے ہیں چاہے اسے پناہ کو ایک مسلمان دے دے آج کل تو پوری حکومت آپ کی ویزا دیتی ہے نا تو اب آپ اسے کیسے قتل کریں گے اسلام کہتا ہے کہ حکومت چھوڑیں کسی ایک عام سے مسلمان نے کسی کافر کو پناہ دے دی کہ میرے گھر میں ہے میری پناہ میں کوئی ہاتھ نہ لگائے تو اب اگر اسے کسی نے قتل کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا کافر کو قتل کر دیا تو اور آپ مسلمانوں کو قتل کر لیں تو پتہ چلا وہ کافر جو آپ کے ملک میں ویزا لے کر آیا ہے اسے آپ قتل نہ کریں ایسے ہی کافر ممالک میں آپ چلے گئے وہاں معصوم جانوں کو قتل نہ کریں آپ کو اس ملک نے پناہ دی ویزا دیا آپ کو آپ کو نیشنلٹی دی وہ الگ بات ہے کہ ہم کافر ممالک کی نیشنلٹی کے قائل نہیں ہیں لیکن اگر آپ نے لے لی ہے اب اس ملک نے آپ کو نیشلٹی دی اور آپ اس ملک کے عوام کو بم دھماکوں میں اڑا لیں اسلام ایسی حرکتیں پسند نہیں کرتا ہاں اگر ظلم آپ کے اوپر کر رہے ہیں فوج کسی ملک کی تو فوجیوں سے آپ لڑیں وہ بھی تب جب آپ کا مسلمان حکمران آپ کو بلائے لڑنے کے لیے وہ اجازت, وہ اجازت نہیں دیتا تو انفرادی طور پہ کچھ نہیں کرنا چاہیے نبی اسلام کا فرمان ہے کہ زمی شخص کو یہ وہ کافر ہے جو آپ کے ملک میں امان لے کر آیا ہے ویزا لے کر آیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں زمی زمی شخص کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی یعنی کہ اگر جنت آپ سے اتنی دور ہو کہ آپ میں اور جنت میں چالیس سال کے سفر کے برابر فاصلہ ہو چالیس سال آپ چلتے رہیں چلتے رہیں کتنی جنت دور ہو وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی لیکن جس نے کسی ذمہ کو قتل کیا اسے خوشبو نہیں آئے گی قرآن کو ماننے والو اللہ سے ڈرو کہیں شیطان تباہی و بربادی کی وادیوں میں تمہیں گسیر کر ہی نہ لے جائے اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو مسلمانوں کو تنگ نہ کرو مسلمانوں کو خوف زدہ نہ کرو آپ علیہ اسلام کا فرمان ہے جس نے کسی مسلمان کو خوف زدہ کیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے قیامت کے دن کی ہال نہ سے محفوظ نہ رکھے اس نے جرم ایسا کیا ہے اس کے ساتھ ہی امام صاحب کا خطبہ ختم ہوا امام صاحب نے خطبے کے آخر میں دعائیں کی ہیں اور آپ آمین کہتے رہے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کی کامیابیوں سے نبا دے جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ انہیں اولاد دے اور جن مسلمانوں کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے اللہ ان کی مدد فرمائے اور جن کی اولاد نیک نہیں ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے اللہ تبارک ہمیں جب بھی موت دے اسلام کے اوپر دے توحید کے اوپر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جنہیں روز قیامت نبی علیہ اصلاۃ اسلام کی شفاعت ملے گی اللہ تعالیٰ ہمیں رودے آپ کے عہدے کوسر سے پانی پینے کی توفیق نیاد فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری اولاد کی طرف سے ٹھنڈک نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جہاں بھی ہیں مدد فرمائے اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا دے وا خدا وانا الحمد رب العالمین